کما سل تعلیٰ ابروحیم ولا علی ابروحیم ان کے حمیدم اللهم اللہ محمد آل محمد کما بارک تلا ابر ولا علی بروحیم انک حمیدم مجید اللہ ربنا آتی حسن وفی اللہ خیر حسن تم وقین آدا بنار ربنا آتی نا بلد ان کا رحمہ ولا ولا الحمد للہ آج بارہ مئی دو ہزار چوبیس کو سنڈے کے دن ہماری قرآن پلاس نمبر ون ایٹی ون کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان اللہ تعالیٰ ہم سورت النحل کی آیت نمبر سکسٹی سکس سے آنورڈ اسٹارٹ کریں گے وہی جو شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سب سے بڑے لیول کے اوپر بیان اس سورت کے اندر آ رہا ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ ساری نعمتیں جو باقی قرآن میں ان میں سے کافی ساری چیزیں کسی اور جگہ پہ ڈسکس نہیں ہوئی وہ یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں اور اگر کہیں اور ڈسکس ہوئی تو وہ بھی اجتماعی طور پر یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان القم فل انعام عبر اور بے شک چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کوالٹیز دی ہیں عبرت یہ حاصل کرو کہ جس ہستی نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور ان میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں تو صرف وہی ہستی اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور یہ والی کوالٹیز دور دور تک کسی اور ہستی میں موجود ہی نہیں سرے سے موجود نہیں تو اللہ تعالیٰ دعوت توحید اپنی ان نعمتوں کے ذریعے دیتا ہے جو اتنی یونیک نعمتیں ہیں کہ مخلوق ان کوالٹیز کا سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس طرح کی کوالٹیز کسی چیز میں پیدا کر سکے تو چوپایوں کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے کہ اس سے تم مورل لیسن حاصل کرو خصوصا نسخی مما ممافی بوتونی ہی مم بین فرفین ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ سے جو گوبر دم اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے لبنن خالی خالص دودھ سا لاری بین جو کہ پینے والوں کے لیے بڑی آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے جو لوگ دودھ پینے کے عادی ہیں انہیں تو اس کا ٹیسٹ فیل ہوگا لیکن جن لوگوں کو دودھ کے ساتھ کوئی شغف نہیں انہیں تو ان چیزوں کا وہ مزہ فیل نہیں ہوگا پھر جو لوگ دودھ شوکیا پیتے ہیں وہ بھی اس کے ایک اینگل کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ پوری کی پوری انسانیت اس دودھ پہ چل رہی ہے آج دودھ ختم ہو جائے بچے بڑے ہی نہیں ہوں گے بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں اور آج کل جو ہماری ایک میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے کمزوریاں آ گئی ہیں انسانوں میں اس کی وجہ سے زیادہ تر بچے تو گائے اور بھینس کا دودھ پیتے ہیں ایون جو خشک دودھ ہوتا ہے وہ دودھ بھی بیسکلی نیچر سے ہی حاصل کیا گیا ہوتا ہے خود سے تو نہیں بنایا ہوتا تو پوری کی پوری انسانیت ڈیپینڈنٹ ہے اس دودھ کے اوپر جس کا ذائقہ بھی ہے اور انسان کی نسل اس کے ذریعے آگے چل رہی ہے آپ دیکھیں ہمارے پنجاب کے معاشرے میں یہ بات بولی جاتی ہے کہ جس کے گھر گائے ہے اس کے گھر آدھا رزق موجود ہے گائے کا دودھ خوراک کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اسی سے مکھن بھی نکلتا ہے اسی سے گھی بھی نکلتا ہے اسی دودھ سے آپ دہی بھی جماتے ہیں اسی گائے کے گوبر کو آپ ایندھن کے طور پر یوز کرتے ہیں آڈ بھی یوز کرتے ہیں بایو گیس بھی آج کل بن رہی ہے انڈیا میں تو بہت زیادہ بنائی جاتی ہے ظاہر ہے وہاں تو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر مویشی پالے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز جو ہے وہ فائدہ مند رکھی اور پھر ریپروڈکشن ہوتی ہے گائے پھر آگے بچے دیتی ہے اور اس طریقے سے ایک سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے پھر بھی ضائع نہیں جاتی اس کو آپ ذبح کریں اس کا آپ گوشت استعمال کریں اس کی کھال کو آپ استعمال کر لیں ہر چیز استعمال ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصاً انعام ہے انسانیت کے لیے لیکن یہاں پر خصوصاً ذکر ہو رہا ہے جو ہم دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار بھی ہے اور بڑا آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے ظاہر چھوٹے بچے جن کے منہ میں دانت نہیں ہیں آپ انہیں کون سی خوراک دیں گے اب آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ آسانی سے جو حلق سے اتر جاتا ہے اس کی قدر ان بچوں کے کیس میں دیکھیں ان بوڑھے لوگوں کے کیس میں دیکھیں جن کے پاس چبانے والی اب دانت ان کے منہ میں اس طریقے سے بتیسی موجود نہیں ہے تو وہ دودھ کی چیزوں کو کھیر کو اس طرح کی مختلف چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں کتنے اس کے فائدے پھر آج کے دور میں بھی آئس کریم دیکھ لیں فلودا دیکھ لیں اس سے جو ہم بلائی ملائی جسے ہم کہتے ہیں وہ کریم حاصل ہوتی ہے کیا کچھ نکل رہا ہے اس دودھ میں سے جن لوگوں کو دودھ پسند نہیں ہے نا دودھ کی بنی ہوئی چیزیں انہیں بڑی پسند ہے مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں یعنی میں دودھ پینے میں ایس سچ مجھے کوئی اتنا شغف نہیں ہوتا لیکن دودھ کی بنی ہوئی چیزیں وہ برفی ہو جس میں چینی زیادہ نہ ڈلی ہوئی ہو یا قلفہ ہو فالودا ہو آئس کریم ہو یہ وہ لوگ بھی وہ بچے بھی جو دودھ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے وہ بھی اگر دودھ کی بنی ہوئی آپ انہیں آئس کریم کھلائیں تو وہ کھاتے آج بھی اسی طریقے سے یہ چیزیں ویلڈ ہیں یہ انسانیت کو اللہ تعالی نے جو نعمت نوازی ہیں۔ یہ آپ سنتھیٹک طریقے سے پروڈیوس نہیں کر سکتے یہ سب کچھ آپ نیچر سے ہی حاصل کرتے ہیں تو یہ دودھ والی جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایکسٹرا آرڈنری ہے اور یہ بھی ایک حیران کن چیز ہے یہ دودھ ایکزیکٹلی اسی وقت بن کے نکل رہا ہوتا ہے اگر آپ اس وقت گائے کا یا بھینس کا آپریشن کریں تو کوئی دودھ نہیں نکلے گا خون ہی نکلے گا اس میں سے کیا اللہ نے کمال اس کے اندر چیز رکھی ہے اور آپ دیکھیں سائنس کی برکت سے ہم نے جب بیماریوں کے اوپر کابو پایا ہے اور اچھی بریڈ تیار کرنی شروع کی ہے جس طرح آسٹریلین گائے ہیں اسی طریقے سے مصر کے اندر تو بھینسیں کافی دودھ دیتی ہیں باقی ہمارا جو یہ سعودیا والا علاقہ ہے وہاں پہ تو بھینس نہیں ہوتی لیکن مصر بھی آپ پریکٹیکلی عرب ملکوں میں گرچہ وہ افریقہ کے اندر آتا ہے لیکن عربی بولی جاتی ہے وہاں پہ بھینسیں موجود ہوتی ہیں پاکستان میں بھی سائی وال کے اندر بھینسیں اچھا خاصا دودھ دیتی ہیں تو آپ دیکھیں اللہ تعالی نے ان کے اندر کیا کوالٹی رکھ دی ہے چارا کھلا رہے ہیں اور وہ دودھ کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس چارے کا دودھ نہیں بنا سکتی وہ ہی اس کو کھائے گی اور اس میں سے ہی دودھ نکلے گا اور دیکھیں یہاں آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارے پنجاب کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا بلکہ انڈائریکٹلی کروڑوں لوگوں کا روزگار اسی نیچر کی چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے گائے ہو بھینس ہو بکری ہو اونٹ ہو یہ سارے وہ بے زبان جو مویشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ان میں سے اللہ تعالیٰ انسانیت کو آگے چلا ہے دودھ اتنی بڑی نعمت ہے ایک پرفیکٹ غذا ہے بچے دیکھیں دو سال تک تو ان کی غذا ہے ہی صرف دودھ اس کے ذریعے وہ ساری اپنی چیزیں جو ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اس کے بعد بھی دودھ ایک پرفیکٹ غذا ہے آپ کچھ بھی نہ کھائیں وہ ٹھوس غذا کا بھی کام کرتی ہے دودھ کے اندر جتنے اللہ تعالی نے کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں اور پانی والا معاملہ بھی اگلے زمانوں میں بھی لوگ دودھ کو خوراک کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے اور مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے بھی آپ کو حادیث میں ملتا ہے نا صحیح بخاری میں نبی الاسلام ایک سفر کے دوران ایک عورت نے بکری دی اس کا دودھ دویا گیا اور اس میں پھر پانی مکس کر کے تو نبی الاسلام کو حضرت بکر نے پیش کیا کیونکہ اس زمانے میں دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف تو کوئی نہیں ہوتی تھی تو پھر جو مٹکوں میں رکھا ہوا پانی ہوتا تھا نا جو نیچرل ایک اس کا ٹیمپریچر مینٹین کر دیتا ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے آج بھی مٹکوں کے اندر جو مٹی کے مٹکے ہیں تو وہ پانی دودھ میں ملایا جاتا تھا تاکہ دودھ کی گرمائش کو ٹھنڈا کیا جائے کیونکہ تازہ دودھ جب نکالا جاتا ہے وہ تو ہلکا ہلکا گرم ہوتا ہے ٹھنڈا دودھ زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو اگلے زمانوں میں کچی لسی بنائی جاتی تھی اور یہ سنت ہے اور اسی بخاری کے حدیث کے تحت میں نے کہا تھا کہ یہ جو بولا جاتا نا دودھ میں پانی ملانا حرام ہے یہ بات غلط ہے دودھ میں پانی ملا کر اسے خالص دودھ کہہ کے بیچنا آرام ہے دودھ میں پانی ملانا تو سنت ہے آپ ملائیں اپنے دودھ میں پانی کچی لسی بنائیں اس میں آپ سوڈا ڈال کے دو سوڈا بنا کے پیئیں اس کا ٹیسٹ فیل کریں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ البتہ خالص دودھ کہہ کر پانی میلا دودھ بیچنا یہ حرام ہوگا اگر آپ نے پانی والا دودھ بیچنا ہے تو ریٹ رکھیں کہ جی پانی والا دودھ جو ہے وہ ایک سو بیس روپے کلو ہے اور جو خالص دودھ ہے وہ دو سو روپئے کلو ہے یا ایک سو کلو ہے تو جنہوں نے خالص لینا وہ خالص لیں گے لیکن یہ دو نمری کرنا کہ دکانوں کے باہر مسلم شریف کی حدیث لکھ کے لگانا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں اور اندر جو دودھ ہے وہ سارا ملاوٹ والا ہے پانی بھی ڈالتے تو صبر آ جاتا اس میں تو کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں آپ نے صرف ڈالا ہوا ہے اس میں جھاگ بھی عدا کرنے کے لیے تو یہ تو آخری لیول کی حرام خوری ہے اور قابل گرفت جرم ہے اللہ کے حضور حقوق الباد کا معاملہ بھی ہے حقوق اللہ کا بھی معاملہ ہے برل دودھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اب اگلی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے وَمِن والأعناب اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رضا کا بندوبست کیا ہے کیا من ہوں سکا اس میں سے تم اس کی نبیز تیار کرتے ہو جوس تیار کرتے ہو اس کا رس نچوڑتے ہو سنا اور اس میں تمہارے لیے اچھا رزق بھی ہے کھجور کے ساتھ جو عربی لاڈ کرتے ہیں نا ہمارے عجم کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں وہاں کو کھجور کا حلوہ بھی ملے گا کھجور کا ملک شیک بھی ملے گا کھجور میں سے وہ گٹلی نکال کے اس میں بادام بھی ڈالیں گے کیا کیا نخرے اٹھاتے ہیں وہ کھجور کے اور کھجور کا درخت بھی جو ہے نا میرے بھائی یہ درخت اتنا مشکل سے پروان چڑھتا ہے پہلی دفعہ یہ تقریباً 15 سال کے بعد جا کے فروٹ دیتا ہے کھجور کا درخت پھر اس کی جو وہ کیاریاں ہوتی ہیں جس طریقے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں بڑا یونیک درخت ہے ریگستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فروٹ لگا دیا اور کتنی بلندی کے اوپر اور پھر سال ہا سال وہ پھل دیتا رہتا ہے ایک بیج آپ نے بویا تھا اور ہر سال آپ ہزاروں کلو گرام اس کے اوپر سے کھجوریں اتارتے ہیں اور کیا ٹیسٹ ہے یہ تو جب ہجو اور عمرے کا سلسلہ زیادہ شروع ہوا اور ہمارے پاس مکہ اور مدینے کی کھجور آئی ہے نا تو ہم نے کھجور کو سیریس لینا شروع کیا ورنہ ہمارے ہاں یہاں جو کھجوریں بکتی تھیں اس سے تو کھجور کے لیے کبھی بھی ہمارے دل میں کوئی اچھے جذبات نہیں پیدا ہوئے کہ یہ کوئی فروٹ ہے لیکن جب مکے مدینے کی وہ کھجوریں اجوا مبروم لبئی کھجور جب آنا شروع ہوئی ہے وہ اب ایک کھجور کھائیں وہ کھجور بتاتی ہے کہ ایک پرفیکٹ غذا ہے اور ہاتھ ہی نہیں رکتا اب پاکستان میں بھی انہوں نے اس کو کاشت کرنا شروع کیا سندھ کے اندر جنوبی پنجاب میں یہاں پہ بھی لگنی شروع ہوگی کھجور لیکن جو کھجور عرب کے علاقوں کی ہے یا ریگستانی علاقوں کی عراق کے اندر عرب ملکوں کے اندر وہ والا ٹیسٹ ادھر نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ گٹھلی یہاں لگا کے جو ہم فروٹ حاصل کر رہے ہیں کیا کمال چیز ہے ابھی تو آپ تجربہ کریں فروٹ چاٹ کے اندر کبھی اس کھجور کو کاٹ کے ڈال لیں اس کا ٹیسٹ فیل کریں اس کے اوپر ملائی ڈالیں اس کے اوپر پنیر ڈالیں لیں آپ کو کھجور اپنا ٹیسٹ دے گی اس کا ملک شیک بنائیں صرف عام حالت میں کھجور کھانا وہ بھی ٹیسٹ ہے پھر اس کی نبیز بھی ملتی ہے یعنی وہ نشہ نہ کرنے والی آپ سمجھ لیں شراب جس طرح آب جو ہوتا ہے کھجور کی بھی ہوتی ہے اس طرح کی وہ سنت ہے صحابہ اکرام پیتے تھے وہ شراب نہیں ہوتی ہے وہ شراب کا لفظ پینے والی چیز کے لیے عربی میں استعمال ہو جاتا ہے وہ نبیز ہوتی ہے کمال چیز اور انگور انگور کا بھی جوس نکلتا ہے وہ جب ایک بری فارم میں اسے آپ خراب کرتے ہیں وہ شراب بن جاتا ہے لیکن انگور کا جوس جب نکالا جاتا ہے تازہ انگوروں کا کمال چیز ہے فروٹ چاٹ میں انگور کو ڈالیں ڈائریکٹ انگور کھائیں اگر آپ نے وہ کھٹے انگور کھائے ہوئے ہیں تو ظاہر پھر انگور کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں لیکن اگر آپ نے یہاں ہمارے کوئٹہ میں سندرخانی جو انگور ہوتا ہے اس کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے اس طریقے سے کابل سے ایران سے وہ موٹے والا ٹافی انگور آتا ہے کیا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو پورے کا پورا گور ایک پورا نوالا ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ سارے کا سارا رکھ رکھتی ہے اس میں ایک شربت والا معاملہ ہے کیونکہ اگلے زمانوں میں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس چینی والا معاملہ کوئی نہیں ہوتا تھا گنا بھی ہمارے ان علاقوں میں پایا جاتا ہے ان علاقوں میں گنا نہیں ہوتا تھا کہ جس سے کوئی اس طریقے سے گڑ نکال لیں یا اس طرح کے معاملات تو ارب ملکوں میں تو کھجور کے ذریعے ہی وہ جو میٹھا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ میٹھا ہو جائے کچھ وہ یہی کچھ ہوا کرتا تھا یہ تو چینی جب بیماری آئی ہے نا تو سویٹس کی دکانیں کھلنی شروع ہوئی ہیں اور مجھے تو سخت نفرت ہے یہ جو سویٹس والا معاملہ ہے انہوں نے آ کے نیچر کو ریپلیس کیا ہے ورنہ پہلے لوگ کسی کے گھر فروٹ لے کے جاتے تھے اب لوگ مٹھائیاں لے کے جاتے ہیں یہ مٹھائی اکویلنٹ ٹو فروٹ بنائی گئی ہے نیچرل چیز تو فروٹ ہے میٹھا کسی کے گھر لے کے جانا ہے بھلے تھوڑا لے جائیں اسے آپ فروٹ دیں بجائے یہ کہ سنتھیٹک چیزیں بنی ہوئی چلے خوشی کے موقع کے اوپر جب بڑے لیول کے اوپر آپ نے کوئی میٹھا تقسیم کرنا ہے اور خرچہ بھی چاہتے ہیں تھوڑا کم ہو جائے تو ٹھیک ہے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے ادر وائز تو فروٹ کے ہوتے ہوئے سویٹس کی دکانیں نہیں ہونی چاہیں چاہیے سویٹس کی دکانیں جو وہ اصل میں پھلوں کی دکانیں اگر دیکھا جائے اور پھل اللہ تعالیٰ کا فینش پروڈکٹ ہے اس کے اوپر کبھی غور کریں اللہ تعالیٰ پھلوں کا ذکر کیوں کرتا ہے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی باقی چیزوں کو فنشڈ پروڈکٹ بنانے کے لیے اتنی ایفٹ پٹ کرنی پڑتی ہے ہماری بیسک نیڈ یہاں پہ سب کانٹینٹ کے لوگوں کی گندوں میں یہ ہمارا مسئلہ ہے دوسرے ملکوں میں کہیں پہ چاول ہے کہیں پہ سی فوڈ ہے کہیں پہ آلو ہے ہم ذرا گدم شوق سے کھاتے ہیں گندم کو روٹی تک پہنچانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کو گندم اگائی جاتی ہے کتنی محنت سے پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے پھر دانے الگ کیے جاتے ہیں ان کو پھر پیسا جاتا ہے پھر اس آٹے کو ایفٹ کر کے گوندنا پڑتا ہے گوند کے بھی فورن روٹی پکائیں گے اس کا ٹیسٹ کو نہیں بنتا تھوڑی دیر کے لیے رکھا جاتا ہے اس کے بعد بھی آگ جلانی پڑتی ہے گرم کرنا پڑتا ہے پھر اس پیڑے کو روٹی کی فارم میں لے کے جا کے اس کے اوپر رکھنا پڑتا ہے یا تندور میں گرم تندور میں لگانا پڑتا ہے پھر جا کے اس کو ٹائملی اتارنا پڑتا ہے تب یہ گندم اس قابل ہوتی ہے کہ آپ اسے استعمال میں لائیں لیکن سرکار فروٹ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا انار توڑے کھالے خجور کھجور اتارے کھا انگور توڑے کھالے لیں فنشڈ پروڈکٹ ہے فروٹ ویلو ایڈیشن کوئی کرنی ہی نہیں پڑتی قدرت نے تیار کر کے آپ کو دیا ہوا ورنہ آپ امیجن کریں کہ اگر آم آپ کو ان اتنی ساری فیزز سے گزار کے آم کھانا پڑے تو کتنی ایفٹ والا کام ہو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تربوز ہے لے کے آتے ہیں بس کاٹتے ہیں فریش پروڈکٹ ہے یہ نہیں ہے کہ گھر لا کے رکھا ہے اور اب اس کے اوپر کوئی ایفرٹ پٹ ہونی ہے کئی سٹیجز سے گزرنا ہے تو تب جا کے اس نے تیار ہونا ہے نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فروٹ کا اتنا زیادہ ذکر کیا ان نفیز قومی یا عقیلون بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے عقل والوں نے نشانی کیا لینی ہے نشانی یہ لینی ہے کہ یہ تمام مخلوقات ایک کریٹر نے بنائی ہے اسی خالق نے مجھے پیدا کیا جس طرح یہ تمام چیزیں کسی مقصد کے لیے اس نے بنائی ہیں دودھ کا مقصد ہے کھجور کا مقصد ہے انگور کا مقصد ہے ان تمام نعمتوں کا مقصد ہے مجھے بھی کسی مقصد کے لیے اس نے بنایا اور اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو مجھے اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا یہ ہے رزلٹ اور پھر اس ہستی کے ساتھ مخلوق کو شریک نہیں کیا جا سکتا وہ مخلوق جو اللہ تعالی کے رزق کی محتاج ہو جو کھانا نہ کھائے تو موت واقع ہو جائے جو پانی نہ پیے تو موت واقع ہو جائے جو مخلوق کھا لے اور وہ کھانا ہزم نہ ہو تو موت واقع ہو جائے وہ کھانا اگر جسم سے نہ نکلے تو موت واقع ہو جائے وہ مخلوق جو چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ نیند کی محتاج ہو اگر نیند نہ پوری کرے اگلے چوبیس گھنٹے میں پرفارم ہی نہ کر سکے وہ مخلوق جسے وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو جانا ہو اس کی انرجی کم ہو جانی ہو اور الٹیمیٹلی اسے موت آ جانی ہو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی وہ خدا کی جگہ نہیں لے سکتی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان چار کمزوریوں کے ساتھ اتنا لاچار بنا دیا بڑے سے بڑا انسان ہو خواہ وہ پیغمبر ہو کوئی اہل القعیت میں سے ہو کوئی صحابی ہو یا ان بچاروں کا کوئی بزرگ ہو وہ تو شاہی کوئی نہیں نا چلو ای چکے ذکر کر دینے کوئی اپنے آپ کو روٹی سے آزاد کر سکتا ہے اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے عیسا اور ان کی ماں بھی روٹی کے محتاج تھے ایسوں کو پوج رہے ہو جو تمہارے نہ نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے اللہ پوجنے کی بھی نفی ہوئی اور مشکل خوشا ہونے کی بھی نفی ہوئی یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں بابوں کو پوج رہے اللہ نے صرف پوجنے کی نفی نہیں کی کہا کہ یہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں اور عیسیٰ اور اس کی ماں اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے تو شہید کوئی نہیں سیدھی جی گال چار کمزوریاں روٹی کا محتاج کر دیئے وہ کسی بھی فارم میں ہو کھانا دوسری کمزوری ٹوائلٹ ہاں جی تیسری کمزوری نیند اور چوتھی سب سے بڑی موت یہ چار کمزوریاں اگر دور کر دیں کسی انسان کو خدا کی حاجت ہی نہیں رہتی انسان پھر ٹھیک ہے چاہے وہ دعوی خدائی کرے دعوی پیغمبری کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا چار کمزوریاں بس دور کر لے اپنی کہ وہ کھانے پینے کا محتاج نہ ہو نیند کبھی نہ آئے اور ٹوائلٹ والا مسئلہ نہ ہو کوئی بدحالی نہ ہو بڑھاپا بھی یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر اور آخری چیز موت نہ ہے لیکن یہ ساری کمزوریاں انسان کے ساتھ اٹیچ ہے اس لیے خدا انسان کی ضرورت ہے اور مزے کی بات جنت میں آپ کو یہ ساری خوبیاں مل جانی ہے جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے نہیں ہیں ٹیسٹ کے لیے جتنا مرضی کھائیں بخاری مسلم میں آئے کہ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ ختم ٹوائلٹ جانے کی بھی تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑے گی ایک ڈکار کے ساتھ اور آپ کی خواہش ہے کہ میں یہ بھی کھاؤں کھائیں دنیا میں تو تھوڑی دیر کھانے کے بعد انسان اکتا جاتا ہے یا پیٹ بھر کے ادھر کوئی نہیں ہے پیٹ بھرے یا خالی رہے بھوکنی آپ کو لگے گی ٹیسٹ کی وجہ سے کھائیں گے اور وہ جو ٹیسٹ اللہ جنت میں دے گا وہ اس سے بڑھ کے ہے جس طرح کے دنیا میں ایک پیاسے شخص کو ٹھنڈے پانی کی قدر ہوتی ہے نا لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اگر بھوکنی ہوگی تو کھانے کا مزہ ہی نہیں آئے گا نہیں وہ جنت کی ڈائنمکس ہے وہ ڈفرنٹ ہے وہاں پہ ٹیسٹ میں اللہ نے وہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ بھوک سے بھی زیادہ ٹیسٹ دے گی آپ کو جو دنیا میں بھوک کی وجہ سے انسان کھاتا ہے بڑھاپا نہیں تیس سال کی عمر ہے بدحالی نہیں ہے اللہ تعالی کبھی ناراض نہیں ہوگا اور کبھی موت نہیں آئے گی لو جی موجے مارے اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ خالق اور مخلوق کا فرق رہ گیا ادروائز اللہ تعالی کی مربانی مہربانی ہے کہ اس نے حقیر انسان کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک کر لی ہے اتنی بڑی نعمتیں دے دی کہ ٹھیک ہے مجھے بھی موت نہیں آنی جا تجھے بھی موت نہیں آئے گی میرا حکم بھی چلتا ہے جا تیرا حکم بھی چلے گا اتنی جنت کے اندر بدہالی تجھے نہیں آئے گی خالق اور مخلوق کا فرق وہ اپنی جگہ ہے چند سالوں کی زندگی دے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے جو مسلم شیخ میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں تو جو پانی لگے گا یہ دنیا اور سمندر آخرت ہے یہ نبی الاسلام کا فرمان یار اتنی کھول کھول کے باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ہم تفکر نہیں کرتے اگر تفکر کریں اور ان باتوں کو ویسے ہی سمجھیں جس طرح ٹو پلس سمجھتے ہیں تو انسان تو یقین کریں ایک ادھی سے ہی آگے نہیں جا سکتا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنے بڑے درخت کہ سو سال تک ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس درخت کے سائے سے باہر نہ نکلے یہ جنتیوں کو ایک درخت کی بات ہو رہی ہے یہ باتیں ہمارے بزرگوں کو کبھی سمجھ آ نہیں سکتی تھی صحابہ تابعین کا ایمان بالغیب تھا لیکن آج ہمیں سائنس نے بتا دیا کہ کائنات کی چوڑائی کتنی ہے ابھی جو اس وقت تک دریافت ہوئی ہے 93 تھری بلین لائٹ ایئرس عرب ارب سال تک روشنی چلتی رہے اتنی تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے یعنی ایسٹیمیٹ کر لیا اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہے یہ بھی آپ کو لیٹسٹ ویگر بتا رہ ترانوے ارب سال روشنی چلے اور روشنی کتنا چلتی ہے روشنی بھائی گھوڑے کی رفتار سے جہاز کی رفتار سے نہیں چلتی روشنی زمین کے ساتھ چکر کاٹ لیتی ہے ایک سیکنڈ میں چالیس ہزار کلو ہے سرکمفرنس تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں روشنی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر چلی جاتی ہے ایک سیکنڈ میں آپ ایک دن کی کیلکولیشن کریں تو آپ کا چھوٹا موٹا کیلکولیٹر تو فیل ہو جائے گا کہ ایک دن میں روشنی کہاں پہنچ جائے گی ایک سال میں جہاں پہنچے گی نا وہ ایک لائٹ ایئر ہوتا ہے اور نائنٹی تھری بلین لائٹ ایئرس میں کہتا ہوں نائنٹی تھری ایئرس لائٹ ایئرس بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں بنا کر سکتا ترانوے ارب لائٹ ایئرس اور ایک ارب اتنا فگر ہے کہ اگر آپ چوبیس گھنٹے گنتی گنے نا تو پچیس سے تیس سال چاہیے ایک ارب پورا کرنے کے لیے تو اب آپ اندازہ کر لیں یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات رکھی ہے تو آپ سمجھ آتی ہے کہ واقعی سو سال تک گھوڑا دوڑا لے گھوڑا روشنی کی رفتار سے تو نہیں چلے گا گھوڑے نے سو سال میں جتنا واضح طے کرنا ہے روشنی نے تو وہ پانچ منٹ میں طے کر لینا ہے تو واقعی اتنی بڑی ہے کائنات بالکل اور یہ وہ ہے جو ابھی دریافت ہوئی ہے اور ابھی سائنٹسٹ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں سمندر کے کناروں پر ریت کے جتنے ذرے ہیں نا یہ کم ہے پلانٹس اس سے زیادہ ہے آپ تو ایک دریا کے ایک شہر کے ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کر اگر ایک مٹھی اٹھائیں نا ریت کی وہ نہیں گن سکتے دنیا میں جتنے ساحل سمندر کی ریت ہے اس کو کوئی کیلکولیشن کر سکتا پاکستان کو صرف سات سو کلومیٹر سمندر لگتا ہے اور پاکستان کا تو ایریا دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے سات سو میٹر کی ریت اس کا ایک ایک ذرہ گنے یہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم ہے کائنات میں ستارے اس سے زیادہ ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی بخاری مسلم کی حدیث کے آخری جنتی کو بھی دس پلینٹ ارتھ ملیں گے کوئی مشکل نہیں دس پلینٹ ارتھ دس گنا جنت یہ سب سے آخر میں جو لاکھوں سال کے بعد جنم کا عذاب بھگت کے نکالا جائے گا یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جائے گا نہ یا حساب کتاب کے بعد تھوڑی سی نیکیاں زیادہ ہوگی وہ بالکل آخر میں جو بخاری مسلم ہے کہ اس کے پلے سوائے ایک نیکی کی کوئی نہیں ہوگی کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا بس قانونن وہ خدا کے ماننے والا ہوگا باقی اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی اسے بھی دس گنا جنت مل جانی ہے تو یہ کائنات اللہ تعالی نے اتنی بڑی بنائی ہے اللہ جنت الفردوس مع محنت کرنی ہے تو جنت الفردوس کے لیے کرنی ہے پیغمبروں کے ساتھ اس سے نیچے کے لیے محنت ہی نہیں کرنی بھائی ہاں کیونکہ یہ ایک بار ہی آپ کا چانس لگنا ہے جنت میں جا کے کوئی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا جو کچھ کمانا ہے آپ نے وہ یہاں سے کما کے جا ہے یہ ہے اصل میں وہ کھیتی جس کو آپ نے بونا ہے اور آخرت میں جا کے کاٹنا ہے اب وہ شعرا آفاق آیات آ رہی ہیں جن کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی ان انل ہے میں نے اس کے تعارف میں بتایا تھا ان نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو یونیک اللہ تعالی کی کریشن کا ایک شاہکار ہے یہ آپ کو ان ڈیپتھ سمجھنا ہے تو جائیں نیشنل جوگرافک چینل کے اوپر ڈسکوری کے اوپر تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا مخلوق بنائی ہے کچھ چیزوں کا اشارہ یہاں پہ بھی موجود ہے لیکن تفصیلات آپ کو جس طریقے سے سائنٹسٹ سمجھاتے ہیں یہاں تو اشارتاں بات ہو رہی ہے وہ کھول کھول کے آپ کو بتائیں گے وہ اوہ ربو کا إِلَ الن نہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو یہ وہی کی الہام کر دیا اس کی نیچر میں یہ چیز ڈال دی یہ وہ والی وحی نہیں ہے جو انبیاء کی طرف آتی ہے نہ یہ وہ والی وہی ہے جو خواب کی شکل میں انسانوں کے پاس آتی یہاں وہی سے مراد ہے اس کی جبلت اس کی نیچر اس کی انسٹنکٹ میں یہ بات ڈالتی ہے اسے خود نہیں پتا کہ میرے اندر یہ کوالٹی موجود ہے بس وہ اس نیچر کو فالو کر رہی ہے جس طرح آپ بکری کے سامنے تازہ کیما ڈال دینا وہ اس کی طرف دیکھے گی نہیں کیوں اس کی نیچر میں ہے کہ یہ میری خوراک ہی نہیں اور آپ پیاری سی سبزی کاٹ کے خوبصورت مدری چینل کو دیکھ کے کھیرا صحیح طریقے سے کاٹ کے کسی ببر شیر کے سامنے ڈال دیں تو وہ کھیرا نہیں اٹھائے گا آپ کوئی اٹھائے گا کیونکہ اس کی انسٹنکٹ اور جبلت میں ہے یہ اللہ نے اس کی نیچر کے اندر ڈال دیا ہے کہ اسے کوئی اٹریکشن نہیں اس کے اندر اسے پتہ نہیں ہے یہ بات یہ ذہن میں رکھیے گا اب مجھے بتائیں جن جانوروں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہے تو ان کوالٹیز کے خالق تو وہ نہیں ہو سکتے جس کروکوڈائل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تین ہزار پاؤنڈ کی فورس کے ساتھ جبڑے بند کر سکتا ہوں لیکن کھولنے میں میرے مسلز اتنے کمزور ہیں کہ ایک ٹیپ بھی لپیٹ دینا وہ کھول نہیں سکتا تین ہزار پاؤنڈ ہڈی بھی رکھے نا تو وہ اس کے چورا چورا ہو جائے ہزار پاؤڈ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڑھ ہزار کلو وزن ڈیڑھ ٹن وزن اگر آپ کہیں پھینکیں نہ تو اس طاقت سے وہ جبڑے بند کرتا ہے اس کے جبڑوں کو بند ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا کوئی لویا بیج میں رکھے ہیں اور وہ بھی چھوٹی موٹی سلاخ ہوئی تو وہ بھی ٹیڑھی ہو جائے گی لیکن کیسی کمزوری ہے کہ جب وہ بند کر لے نا جبڑے اور آپ نے دیکھا وہ نیشنل جوگرافی اور ڈسکوری پہ وہ فورن ٹیپ کی کتنی طاقت ہوتی ہے کھول نہیں سکتا جس کروکو ڈائل کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ یہ تو میرے اندر طاقت ہے یہ نہیں ہے تو ان تمام کوالٹیز کا پیدا کرنے والا تو وہ خود نہیں ہے اسے تو ملی بھی ہے شاید کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی اس کی جبیلت میں رکھا کیا انتی منل جیبا لی کہ کےتو پہاڑوں میں اونچی جگہوں کے اوپر جا کے گھر بنا وَمِنَ شجر اور درختوں میں آپ ذرا امازون کے جنگلوں میں بڑے بڑے درخت لوگ اوپر چڑھتے ہیں کتنا کتنا شہد اتارتے ہیں اور وہ کتنے ٹرینڈ لوگ ہیں جو اوپر چڑھتے ہیں پتوں کو آگ لگاتے ہیں مکیوں کو سائیڈ پہ کرتے ہیں آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھیں وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور جتنی بھی چھتے ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی بھی بلڈنگس ہیں ان میں جو اونچی جگہ ہیں ان پہ جا کے تم اپنے چھتے بناؤ یہ اللہ نے کہا کہ میں نے اسے وہی کر دیا اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا اس کی جب میں اس کی نیچر کا حصہ بنا دیا وہ وہیں پہ جا کے اونچی جگہ پہ جا کے بنائے گی ابھی تو یہ ذکر ہو رہا ہے آپ ذرا گورا صاحب کی چینلز کاش یہ اجویشی والوں کا ہوتا نیشنل جغرافی اور ڈسکوری جو ہے وہ بغداشی والوں کا تو ہم بھی فخر کر سکتے یہ تو اپنے مریدی جلا کے راکھ کرتے رہے انہوں نے اتنی محنت کی آپ جا کے ان چینلز پہ پر دیکھیں پرندوں کی سینکڑوں اقسام ہے اور جس طرح وہ گھونسلے بناتے ہیں ایک ایک تنکے کو وہ جس طرح پروتے ہیں جس طرح آپ یہ سویٹر اپنا بنا رہے ہوتے ہیں نا ایک ایک چیز وہ کرتے ہیں کئی کئی دن کئی کئی مہینے لگا کے وہ گھونسلے بناتے ہیں تو کسی انسان نے تو ان کو نہیں سکھایا ان کی جبلت میں اللہ نے ڈال دی ہے اور جو چیز ان کی کمزوری تھی وہ اللہ نے بھائی نیچر دور کر دی ہے کپڑے ان کو ایسے دیے ہیں کہ دھونے کی ضرورت ہی نہیں پار جھڑیں گے نئے اگائیں گے وہ بھی ضرورت ہوگی تو چاند ایک جانور ہے جو اپنی کھال اتارتے ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ وہ کھال کیوں اتار رہے ہیں نہ اتارنے کا انہیں پتا ہے نہ نہیں آنے کا پتا ہے بس اللہ نے بنا دیے اور انسان دیکھے اسے اپنے کپڑے بار بار دھونے پڑتے ہیں سلوانے پڑتے ہیں جانوروں کو اللہ نے ایک کی کھال دے دی ہوئی ہے آپ نارتھ پول کے اوپر جو اتنے بڑے بڑے ریچ ہیں ان کی کھال دیکھیں وہاں پہ وہ زندہ ہے ٹائگرز بھی ہیں وہاں پہ سائبیریا کے اندر ٹائگرز ہیں اور پینگوین آپ دیکھیں جو اس کا میل پینگوین ہے نا چار مہینے تک انڈا لے کے کھڑا رہتا ہے وہاں پہ مادا نہیں مادا انڈا دیتی ہے اس کے پاؤں کے اوپر اور پاؤں کے اوپر والی سائڈ پہ لے کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے پیٹ اپنا سال لگا لیتا ہے اس دوران برف باری ہوتی ہے موسم بدلتے ہیں وہ انڈا نیچے نہیں لگنے دیتا وہ گرمائش اس کو ملتی رہتی ہے اور پھر مادہ اس دوران سمندروں میں جاتی ہے وہ اتنی موٹی تازہ ہو کے آ جاتی ہے اور وہ, وہ ان چار مہینوں میں کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں ہے اس کے جسم کے اندر جو فیٹس ہیں وہ استعمال ہوتی رہتی ہیں اب مجھے بتائیں اسے ہے کہ میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں اللہ نے کوالٹیز دی پھر وہ مادہ آتی ہے وہ کئی ایک اس نے چھوٹی چھوٹی مچھلی منہ میں رکھی ہوتی ہیں وہ چوزا پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں ڈالتی ہیں پھر وہ جو اس کا میل ہے وہ چلا جاتا ہے پھر وہ آگے اس کو لے کے چلتی ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی انسٹنگ میں ڈالا ہے شہد کی مکھی کی فم مکلی مین پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا فسلو کی سبلا ربی اور پھر اپنے رب کی جو نرم کردہ آسان رائے ہیں ان پر چل اب قرآن تو اتنا ہی بتائے گا نا اس زمانے میں تو لوگوں کو اتنی سمجھ تھی نا زیادہ سائنس پڑھانی تو ان پہ ظلم ڈھانے والی بات تھی نا آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ یہ راستوں پہ چلتی ہیں رب کے بنائے ہوئے راستوں پر آسانی سے چل شاید کی مکھی کئی کئی کلو کا سفر روزانہ کرتی ہے ایک قطرہ بنانے کے لیے ہزاروں پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر وہ انہی راستوں پہ واپس آتی ہے بائی نیچر اسے پتا ہے کہ وہ کس راستے سے آئی تھی اسی کو فالو کرتے ہوئے واپس پہنچ جاتی ہے پھر شاید کی مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے اب یہ پورے کا پورا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے اور اسے دیکھے یہ پتہ ہے کہ میں نے پھولوں کا رس چوسنا ہے اور اس کے بعد کہاں پہ آ کے شاید انڈیلنا ہے اگرچہ انسانوں نے اسے بھی دھوکہ دیا اور یہ جو فارم ہاؤس بنا لی ہیں وہیں سے اٹھ کے وہ بھی اب سس مزاج ہو گئی ہیں بجائے وہ پھولوں کے پاس جانے کے وہ وہی سے گڑ چوس لیتی ہیں اور پھر اسی قسم کا شاید بنے گا نا انسان نے تو اپنا بھی بیڑاگر کیا ہے اور نیچر کا بھی بیڑا گرک کر دیا ہے ایکو سسٹم کو تباہ کر دیا ہے اور حالت یہ ہے کہ اس وقت آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ کو سات آٹھ ہزار روپے کلو بھی خالص اگر چھوٹی مکھی کا شاید مل جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے یہ آپ کو جو شاید دے رہے ہیں وہ تو اس قسم کے شاید ہیں ویسے وہ اس پہ جو لکھا ہوتا نا کہ خالص ہے ہوتا خالص ہے لیکن گڑ کا بناوا خالص پھولوں کا رس نہیں چوسا ہوا یہ والا جو شہد ہے جس کے اندر اس لیول کی شفا ہے وہ تو یہ والا ہے وہ آگے آ بھی جائے گا یخرج مم بتون شروب مختلف الوان اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے مختلف رنگوں میں فی ہی شفاس جس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے شہد آپ ذرا ان مکھیوں کا چاہتا دیکھیں بہت بڑے بڑے چھتے بھی ہوتے ہیں ہر ایک اس میں جو سراخ ہے وہ ہیگزگنل ہوتا ہے یعنی چھ اس کے بنے ہوتے ہیں اور وہ آپٹیمل ہے سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ آپٹیمل ہے چھتے کے لیے اس کی مضبوطی کے پوائنٹ آف ویو سے اب یہ شاید کی مکھی کو کس نے سکھا دی ہے کہ چار کون نہیں بنانے چھ بنانے ہیں تین بھی بنا سکتی تھی آٹھ بھی بنا سکتی تھی گول بھی بنا سکتی تھی یہ اس کی نیچر میں اللہ نے ڈال دی ہے پھر آپ تازہ شاید اگر واقعی اوریجنل آپ کو مل جائے یہ صرف ہمارے پولیٹیشنز کو میسر ہوتا ہے یا ریاستی اداروں کے لوگوں کو یا پیروں فقیروں کو جن کے لیے بڑی محنت سے لوگ لے کے جاتے ہیں تو میں نے ایک دفعہ ہمارے جیلم کے ایک پیر صاحب تھے تو انہیں گفٹ میں کشمیر سے نا کافی زیادہ شاید آیا تھا کوئی ایک ٹپ کے برابر میں نے زندگی میں ویسا کبھی شاید استعمال نہیں کیا تو وہ تھوڑا سا استعمال کیا اس کا کلر بھی لائٹ یلو تھا تو وہ میں نے ٹیسٹ اپنے دماغ میں سیو ایسا کیا ہوا ہے کہ میں اندازہ لگا لیتا ہوں ٹیسٹ کے ذریعے کہ یہ خالص ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ہے غلط بھی اندازہ کیونکہ ہر شاید کا ٹیسٹ تھوڑا سا فرق بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک سٹینڈرڈ جیسے جو لوگ دودھ فریکونٹلی پیتے ہیں نا انہیں پی کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دودھ خالص ہے یا نہیں ہے اس دن مجھے واقعی احساس ہوا تھا جتنا پاکستان کی کھجور اور مکے مدینے کی کھجور میں فرق ہے نا اتنا ہی جو شہر مارکیٹ میں بکتا ہے اور جو خالص شہد ہوتا ہے نا وہ فرق ہے ٹیسٹ کا بھی وہ انسان کا یقین کریں اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا پیتا جائے چاہے آپ اس کا شربت بنا کے پئیں ڈائریکٹ پیئیں اسے آپ روٹی پہ ڈال کے کھا لیں سالن کے طور پہ یوز کریں کسی بھی طریقے سے اگلے زمانوں میں تو لوگ یہی کرتے تھے نا اور آپ کو بتا خالص شاید سینکڑوں سال تک بھی پڑا رہے خراب نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر ایسڈ ہوتا ہے تزاب یہ اللہ نے نیچرل اس کو یعنی ایسا بنایا کہ وہ خراب نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں نے جب سفر میں جانا ہوتا تھا تو پھر شاید کو ساتھ رکھتے تھے اگر سالن ہوگا تو خراب ہو جائے گا اچار بھی خراب نہیں ہوتا کیوں وہ سرسوں کے تیل میں ڈالا جاتا ہے یا سرکے میں ڈالا جاتا ہے اس کے اندر کوئی بیکٹیریا زندہ رہ ہی نہیں سکتا ویسے تو سب سے بہترین جو پرویٹو ہے نا وہ تو الکوہل ہے جس کے اندر آپ کی ہومیوپیتھک کی ادویات سٹور کی جاتی ہیں اسی لیے آپ دیکھیں ہومیوپیتھک کی جو ادویات ہے ان پہ ایکسپائری کی ڈیٹ نہیں لکھی, نہیں لکھی ہوتی کیوں نہیں لکھی ہوتی وہ ایکسپائر ہوتی نہیں ہاں میں ایک چیز آپ ڈال دیں دس ہزار سال بعد بھی نکالیں گے وہ اسی طریقے سے ہوگی خراب نہیں ہوگی اس کے قریب قریب کوئی چیز ہے تو یہ آپ کا سرسوں کا تیل ہے شہد کر یہ تو میڈیم ایک مہنگا ہو جائے گا لیکن یہ خراب نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوالٹی رکھی ہے اللہ کو پتا تھا لوگ سفر پہ جائیں گے ان کے لیے ہر وقت ایک سالن اویلیبل ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں انرجی کی انرجی سالن کا سالن ویسے تو آپ گوشت کو بھی اسٹور کر سکتے ہیں دھوپ میں خوش کر کے فروٹس بھی ہیں جنہیں آپ اگلے زمانوں میں تو ظاہر برف والا معاملہ نہیں ہوتا تھا تو کو خشک کر کے چھوارا بنا کے اسٹور کر لیا جاتا تھا. گوشت کی باریک سی لیز اتار کے آج بھی ہمارے جیلم شہر میں جو ایسے لوگ ہیں نا پرانے زمانے سے جنہوں نے طریقہ سیکھا ہے تو وہ قربانی کے گوشت کو نا تاروں پہ لٹکا کے نا خشک کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک بار خوش کر لیں پورا سال استعمال کریں کوئی اس پہ بیکٹیریا نہیں آئے گا جب آپ نے پکانا ہے اس کو آپ ہنڈیے میں ڈالیں گے وہ پھر تازے کا تازہ ہو جائے گا تو اگلے زمانوں میں اس طرح چیزیں ہوتی تھی کیونکہ برف تو نہیں ہوتی تھی یہ برف کا کانسیپٹ تو آیا ہے آپ سمجھ لیں بیسویں صدی کے اندر اور اس طریقے سے برف کو بنانا لوگوں نے سیکھ لیا اس کی اسٹوریج سیکھ لی ورنہ تو انسان کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی تھی کئی بزرگوں کے پول کھل جانے تھے آج بھی یہ کئی پیر حضرات ہیں نا جن کی تین تین دن, دن تک وہ باڈیز رکھتے ہیں اور رکھواتے ہیں کتنا عیدی والوں کے پاس آپ وہ کہتے ہیں محمد کے گلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو ان کو فریجوں میں کیوں رکھواتے ہو باہر رکھو جولائی کی گرمی میں آپ لاش باہر رکھیں تو تین دن کیا دوسرے دن یہ آپ کو پتا چل جائے گا ہاں سائبیریا کے آپ وہاں پہ برفانی علاقے میں لے جائیں ہزار سال بھی لاش پڑی رہے اگر اسے کوئی درندہ نہیں کھا رہا نہ لاش کو کچھ نہیں ہونا کیونکہ وہ اسٹور ہوئی بھی, بھی ہے برف کی فارم میں تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس شہد میں شفاہ ہے لوگوں کے لیے اور شفا کس لیول کی ہے بخاری میں حدیث ہے تین چیزوں میں شفا ہے نمبر ون شہد نمبر ٹو کپنگ کروانا ہجامہ جو پچھنے لگوانا وہ خون نکالا جاتا ہے اور نمبر 3 داغ دینا زخم کا خون اگر نہ رک رہا ہو تو گرم کر کے لوہے کی کوئی چیز لگائی جاتی تھی آج کل الیکٹرک شاک کے ذریعے وہ داغ دیے جاتے ہیں اب تو ایون جو بائی پاس کے اپریشن ہو رہے ہیں ان میں بھی ایکسٹرا خون نہیں لگتا اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے خون ضائع نہیں ہوتا ورنہ پہلے جس کا بائی پاس ہوتا تھا نا چودہ پندرہ بوتلیں ارینج کرنی پڑتی تھی اب بھی اگر کروائے حفظ ماں تقدم کرواتے ہیں ادروائز یوز کوئی نہیں ہوتی میرے اپنے جو سسر ہیں ان کا آپریشن دو ہزار تین میں ہوا ہے ارینج کروائی تھی اس زمانے میں لیکن استعمال کوئی نہیں ہوئی اتنی سائنس ترقی کر گئی لیکن اگلے زمانوں میں بہت بڑی نعمت تھی مسلم شریف میںدیس ہے نبی الاسلام کے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے داغ دیا لیکن بہاری کی حدیث میں ہے کہ شید میں شفا ہے کپنگ میں ہے اور داغ دینے میں ہے لیکن میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں یہ منع کرنا حرام کے درجے میں نہیں ہے یعنی پریفریبل نہیں ہے کیونکہ مسلم شریف میں یہ ہے کہ نبی الاسلام نے صحابی کا جب خون نہیں رک رہا تھا اسے داغ دیا تو اس سے یہ چیز بھی پتا چلی کہ جب آپ کو بیماری کا کوئی علاج کرنا پڑتا ہے اس وقت روٹین سے ہٹ کے شریعہ کام ہوتے ہیں پھر وہ بخاری کی مشہور حدیث ایک صحابی تھے ان کا پیٹ لوز ہو گیا نبی الاسلام کے پاس ان کا بھائی آیا فرمایا اسے شہد دو اور لوز ہو گیا کا شہد دو اللہ کا قرآن سچا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اس کو موشن لگے تیسری بار جب ہوا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا شفا موجود ہے وہ تو مسلم میں حدیث ہے اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں آسمان سے نازل کی جس کی کوئی شفا نہ ہو جس کی کوئی دوائی نہ ہو جب وہ دوا اس مرض کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ کے عزن سے شفا ہو جاتی ہے لیکن علاج کروانا ضروری ہے ابود ترمزی میں حدیث ہے صحابہ رام نے حضور سے پوچھا یارس <تصفح> اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کرے آپ میں ضرور علاج کرواؤں اللہ نے کوئی بیماری موت کے سوا ایسی نہیں بنائی کہ جس کا علاج نہ ہو یہاں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ علاج کرانے کی ضرورت نہیں کہتے بزرگ سن کیڑے پے سن تھلے کو کیڑا ڈگتا سی پھر اتنے رکھ لینا سن بڑے پیڑے سن بڑے گندے سن ترکے سنفر اللہ یہ جھوٹ ہے اس طرح کا جھوٹ انہوں نے پیمروں کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا کہ یہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ تھا بالکل جھوٹ ہے یہ سب کے سب جعلی واقعات ہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو تکلیفوں سے ضرور آزمایا لیکن یہ کہ وہ خود اپنے اوپر تکلیف کو تاری کریں بالکل نبی الاسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں آپ تو بیماریوں کا علاج بھی کرواتے تھے جھاڑ پھونک بھی ایون مسلم شریف میں حدیث ہے اپنے زمانے جالیت کے دم بھی مجھ پر پیش کرو اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو ان سے اسی طریقے سے علاج کرتے رہو پھر مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفا پہنچا سکتا ہے علاج کے ذریعے تو وہ ضرور پہنچائے اس کے لیے قرآن و سنت کا علاج ہونا بھی ضروری نہیں ہے جھاڑ پھونک کے لئے کوئی بھی آپ علاج کروا سکتے شرط یہ کہ اس میں شرکی الفاظ نہ ہو ویسے تو شرکی الفاظ کے ساتھ بھی علاج ہو رہا ہے جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر ہانٹنگ پروگرام آپ ڈسکوری پہ دیکھیں وہ جناد بھی لوگوں کے نکال دیتے ہیں لیکن اس شفا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہے وہ تو ظاہر اللہ نے ایک نیچرل پروسیس رکھا ہوا ہے وہ تو اولاد میاں بیوی بی کے جائز تعلق سے بھی پیدا ہو جائے گی اور آؤٹ آف ویڈ لاگ بھی پیدا ہو جائے گی ایک اللہ نے نیچرل پروسیس رکھا ہوا ہے لیکن فرق اس میں ہوگا یہ جو فزیکل فینومین آف نیچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قانون قدرت رکھے ہیں وہ اپنی جگہ اسٹیبلش ہے وہ اس طریقے سے چلتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر کسی چیز کا حلال ہونا ثابت نہیں ہو جاتا اگلے دن ہمارے لائف سیشن میں ایک بھائی آئے تھے تو ہندو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں تو ہندو بھی علاج کر دیتے ہیں جنات کا مسلمان بھی کرتے ہیں کرسچن بھی کرتے ہیں تو بتائیں اب کون سا دھرم درست ہے میں نے کہا یار دھرم کا تو اسے تعلق ہی نہیں ہے یہ تو طریقہ علاج ہے پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ مجھے بتاؤ کہ جب بائی پاس کا آپریشن ہوتا ہے ایک ہندو اپنے زوم میں بھگوان کو یاد کر کے گرائنڈر چلائے ایک مسلمان بسم اللہ پڑھ کے گرائنڈر چلائے اور ایک کرسچن جو ہے ان دا نیم آف جیزس کرائس چلائے تو گرائنڈر نے تو چلنا ہے علاج بھی ہونا ہے ہاں توجہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ علاج صحیح کرے تو یہ طریقہ علاج ہے اس لیے ہمیں منع کر دیا گیا کہ شرکیہ علاج آپ نے نہیں کرانا ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا نبی الصف فرماتے ہیں کہ جو شرکیہ علاج ہیں ان میں شفائی کوئی نہیں ہے یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو ہمیں منع کر دیا گیا اس میں شفا ہونا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ہمارے لیے تاکہ جو ضعیف الاتقاد لوگ ہیں جو شیطان کے آلہ کار بننے والے لوگ ہیں ان کے لیے ازمائش بنے اور ٹھیک ہے پیغمبر کا راستہ چھوڑ کے تو جنم کا راستہ وہ اختیار کریں ٹیسٹ تو اللہ نے دنیا میں رکھا ہوا اللہ نے تو دیکھنا ہے کہ یہ چیز دکھاؤں گا یہ اس طرف جاتا ہے انا ہدع نہ سبیل اما شاہ کہ رہوں ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہے جھاڑ پھونک کا علاج صدیوں سے چل رہا ہے سرجری کا علاج صدیوں سے چل رہا ہے آج تک جھاڑ پھونک کے ذریعے کوئی خطرہ نہیں کر سکا کسی کی ہڈی نہیں جوڑ سکا کیوں وہ ایک نیچرل چیز ہے وہ آپ نے سرجری کے ذریعے اس کو مینج کرنا ہے کیورنگ اس کا پیریڈ ہے وہ اس طریقے سے ہوگا اس طرح ہربل علاج ہے تیسرا چوتھا جو ہے وہ آپ کا عام میڈیکل جسے آپ ایلوپیتھک کہتے ہیں پانچواں ہومیوپیتھک ہے یہ بڑے بڑے علاج ہے جو چل رہے ہیں اس کے علاوہ بھی چائنا میں تو مختلف قسم کے علاج ہو رہے ہیں اور کئی چیزیں انہوں نے والو کر لی ہوئی ہیں لیکن پوری دنیا میں یہ پانچ بڑے علاج ہیں جو چل رہے ہیں اور شفا مل رہی ہے لوگوں کو لیکن ڈاکٹر کے ذریعے اس طریقے سے شفا کا ملنا اس ڈاکٹر کے عقیدے کو جسٹیفائی نہیں کرے گا نہ یہ ہوگا کہ تندولکر مندر میں جائے اور ہنڈریڈ مارے تو ہندوئزم ٹھیک ہو جائے گا پھر پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم کی جو حالت ہے اس سے تو اسلام پھر مشکوک ہی ہو جائے گا ہاں ہزار اگر یہی دلیل بنائی ہوئی ہے تو ہاں جہاں ایک کھلاڑی دو سو ساٹھ اسکور مار دے دو سو چوٹ مارا رہا سی نا روہت شرما نے پوری ٹیم کو دو سو چوٹ نہیں ہوں انضماموں لگ پاؤں چار اور بھی تاب لٹکا لے ٹھیک ہے تو اس طرح نہیں ہوتا بھائی ان چیزوں کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ریلیجن کو الگ رکھیں کسی شخص کی صلاحیتوں کو الگ رکھیں اور نہ اس کی بنیاد پر دعوت دی جا سکتی ہے مثلاً اب جہانگیر خان نے انسانی ہسٹری میں ایک ولڈ ریکارڈ بنایا پانچ سو پچپن میچوں میں وہ ان انبیٹن ہے کانٹینیوس اپنی زندگی میں کوئی شخص کسی بھی فیلڈ میں پانچ سو پچپن مقابلوں میں ان بیٹن نہیں رہا سو so مقابلوں میں بھی نہیں رہا ہوگا پانچ سو پچپن تو تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ جی جہنگیر خان جو کہ مسلمان ہیں لہذا اسلام صحیح ریلیجن ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ انسان کی ایفٹ ہے وہ پٹ کرے اللہ تعالیٰ انسان کو ترقی کرواتا ہے ان نفیزہ علی کافک کروں بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں کس میں جو شہد کی مکھی کو اللہ نے کوالٹیز دیں اس کے شہد کے اندر کوالٹیز رکھیں اس میں نشانی ہے اب مجھے بتائیں اس طریقے سے اگر ہمارے بڑوں کو خدا کا تعارف کروایا جاتا جو قرآن میں اللہ نے کروایا تو ان کو کبھی وہم بھی نہ آتا کہ ابد القاض جلانی بھی کچھ کر سکتے ہیں پھر انہوں نے ہمارے والی بات ہی کرنی تھی کہ بڑے سے بڑا انسان بھی ہو انسان تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا کرنا کرانا تو چھوڑتے ہیں بھائی انسان تو ہر وقت اللہ کا محتاج ہے اور ایک غذا اللہ نے ایسی رکھ دی ہے جس کے بغیر تو آپ دو سے تین منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے کون سی آکسیجن سانس کہتے نا جی اگر مچھلی تیر سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے بالکل تیرو ہاں ہم تو تیار بیٹھے ہیں کہ سارے بزرگ تیرے ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے ڈیڑھ گھنٹے بعد وہ ایک دفعہ باہر نکلتی ہے میں تو کہ سارے بزرگان دین سارے اولیا اکرام سمندر میں نہیں دریا میں چرانگ مارے ڈیڑھ گھنٹے کی تو ضرورت نہیں بھائی پانچ منٹ بعد بھی نکالے تو ان شاء ہم گائبانہ نواز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے پانچ منٹ بھی نہیں کوئی سانس روک سکتا ہے یہ جتنے لوگ ہیں یہ پریکٹس سے پندرہ ستائیس منٹ تک ابھی پہنچا ہے سب سے زیادہ جس نے روکا ہے پریکٹس سے عام آدمی تو آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں ہم لوگ تو ایک ڈیڑھ منٹ بھی نہیں روک سکتے انسان اتنا کمزور ہے تو اللہ اس میں نشانیاں جو غور و کرتے ہیں. اور وہ غورت فخر بتا دیا کہ اب اس میں سے نکالنا کیا ہے وہ اللہ کا وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا انسانوں ثم یا توفا پھر وہ تم سے تمہاری جان بھی قبض کر لے گا یعنی زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے اللہ کے جس نے یہ تمام مخلوقات پیدا کی وہ ملکم میں یوردو الا اردل عمر اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ایک رزیل عمر تک لٹائے جاتے ہیں یعنی بہت بوڑھے اور یہ حالت ہو جاتی ہے لی کئی لا با علم شی آ کہ اتنا علم آنے کے بعد بھی کوئی چیز انہیں یاد نہیں رہتی اللہ بڑے بڑے فلسفر آخری ایج میں جا کے اگر وہ بہت زیادہ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں ان کے اعداش ختم ہو جاتی ہے کئی چیزیں وہ اپنی بھول جاتے ہیں ان آیات کے اوپر ہمارے استاد جو ڈاکٹر سار صاحب ہیں نا انہوں نے بیان میں نا اپنے استاد جو گامدی صاحب کے بھی استاد امین احسن اسلحی صاحب ان کا ذکر کیا اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں حالانکہ ڈاٹر صاحب کا اپنا کریمنگ کا لیول کیا تھا کراس ریفرنسز قرآن میں کوئی حافظ سے قرآن بھی نہیں کوٹ کر سکتا وہ کہتے تھے ہمارے استاد کو اللہ نے اتنی کریمنگ پاور دی تھی کہ کراس ریفرنسز احادیث کی حیات کے ان کو اتنے ہی یاد کہتے کہتے میں نے جن دنوں ان سے علم حاصل کیا میں نے ان کی یاداشت کمال کی بلا کی دیکھی یہ کون کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب تو آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ وہ بندہ کیا ہوگا پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لیکن میں جب آخری دنوں میں ان کے پاس گیا تو انہیں بیسک چیزیں بھی یاد نہیں تھیں تو مجھے قرآن کی یہی آیت یاد آئی کہ ہم تمہیں رضیل عمر تک لٹا دیتے ہیں اتنا کچھ جان کے بھی کچھ نہ جانو اچھا یہ سارے جملے نا بحن القرآن کی جب سی ڈیز انہوں نے نکالی نا ڈاکٹر صاحب کے یہ سارے جملے انہوں نے بیچ میں سے ڈیلیٹ کر دی ہیں اب ڈاکٹر صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی کر دیا اس میں کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کر دی اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا میں نے ابھی امین احسن اسلائی صاحب کے کان میں جا کے یہ کہا تھا جس طرح نبی اسلام نے ابو طالب کو کہا تھا کہ میرے کان میں ہی آپ کہہ دیں کہ میں رجم کی صدا کا قائل ہوں اور میں جو اہل سنت کا قیدا ہے اسی کو مانتا ہوں کہتے ہیں لیکن وہ تیار نہیں ہوئے اب یہ ساری باتیں کر بیٹھے پھر اینڈ میں ان کو دادا پھر ڈاکٹر صاحب کہتے چلے ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے نا بیان قرآن کی ریکارڈنگ کے دوران ہی دعا کروائی ہے اپنے استاد کے لیے اب کٹنگ ملو نے پتا کیا, کیا ہے یہ سارے جملے بیچ میں سے کاٹ دیے ہیں وہ دعا کرتے ہوئے جب یوں ہاتھ کر رہے ہیں نا وہ سین نکالنا بھول گئے وہ ابھی بھی آپ جو بیان القرآن اپلوڈ ہے نا اس میں آپ دیکھیں گے ان آیات کے بعد نا ایسے ہو رہا ہے اس جگہ پہ یا کسی اور جگہ پہ جب اسی طرح کی آیات آتی ہیں سورت المنون میں بھی آتی ہیں تو وہ جب میں اس طرح کی کٹنگز دیکھتا ہوں نا تو میں مجھے پتہ لگ جاتا ہے یہاں کوئی خاص بات ہے تو میرے پاس بہن القرآن اوریجنل پڑا ہوا ہے جو شروع میں انہوں نے کہیں اپلوڈ کر دیا تھا بغیر کٹنگ کے وہ بھی یو پہ ہے اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں بلکہ مجھے چونکہ یاد آیا کہ ایک بڑی چیز انہوں نے بیان کی تھی کہ یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی اتنا علم آنے کے بعد ان اللہ علیم ان قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو علم والا ہے اور قدرت والا ہے مخلوق تو پھر کمزور ہی ہے اسی کانٹیکس میں بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام ہر فرض نواز کے بعد دعا کرتے تھے جو ہم نے اپنے گرین کارڈ پہ بھی ڈالی ہوئی ہے اللہ انی آردم جبنی آؤدوبی کمن البخی وی من ان ارد الى الا العمر واعوذ کمن من دنیا و وعذاب القبر اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے کنجوسی سے اور اس چیز سے کہ رزیل عمر تک لٹایا جاؤں اور دنیا کے فتنے سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں یہ نبی السلام دعا مانگا کرتے تھے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے لمبی عمر ہونا کوئی یعنی اچھی چیز نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اگر رزیل عمر تک جائے انسان ہاں سیت ہو جس طرح گوروں کی ہے نوے سال میں بھی وہ ہم چالیس سال والے نوجوانوں سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں وہ رزیل عمر نہیں ہے رزیل عمر یہ ہے کہ انسان محتاج ہو جائے کھانے پینے کا ٹوائلٹ کا اس لیول پہ چلا جائے اس سے نبیل اسلام نے پناہ مانگی ہے تو اضور تو آپ دیکھیں بڑی چھوٹی عمر میں ہی دنیا چلے گئے سکسٹی سکسٹی تھری تو لیونر ایئرز سے بنتی ہے نا یہ والی جو سولر ایئرز والی جو ہماری ایئرز چل رہے ہیں اس میں سکسٹی ون ہے کوئی بھی نہیں ایج ہوتی یار سکسٹی ون کچھ بھی نہیں داڑھی بھی آپ کی ساری کالی تھی وہ موزانہ طور پہ سر کے بال بھی ٹوٹل بخاری مسلم میں بیس بال سفید تھے سر اور داڑھی کے ملا کے بس اس سال میں نبی رسام دنیا سے چلے گئے تو یہ دعا بھی یاد کریں اور فرض نباز کے بعد کیا کریں